السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم ان محمدن صلوات اللّہ شریقل واشد محمد اللہ وسلم صحابی و منی بحدی وسن سنت ہی اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے عقید واسطیہ قدر صاحب لوگوں کے سامنے ہر اتوار کو اس مسجد میں ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور شفات کا اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ تمام باتیں اس درس کے اندر آتی ہیں آج جو موضوع ہم پڑھیں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے علو کا اثبات یعنی اللہ رب العالمین کے لیے علو ہے بلندی ہے اس کا ذکر آج ہم کریں گے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے اور وہ قرآن آیات کی روشنی میں امام موصوف نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا اور وہاں قرآن کی بہت ساری آیتیں انہوں نے پیش کی تھی اور ان آیتوں کی شرح میں یہ بات اور یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے گزر چکا ہے اب چونکہ مصنف رحمتہ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے کتاب کے اندر کہ پہلے انہوں نے پرانی آیات سے دلیلیں لی ہیں پرانی آیات کو پیش کیا اس کے بعد حدیثوں کو تو آیتیں تو گزر چکی اب حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مسئلے کا یہ ادا ہو جاتا ہے جو مسئلہ ایک بار ہم پڑھ چکے ہیں دوبارہ مسئلہ پھر آ جاتا ہے پھر بھولی ہوئی بات انسان کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے تو تدریس اور تعلیم کے لحاظ سے بہت اچھا انداز ہے یہ کہ جو موضوع گزر چکا ہے پھر دوبارہ اس موضوع آتا ہے تو پرانی باتیں انسان کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں اور جو باتیں انسان بھول جاتا ہے پھر دوبارہ اس کے ذہن وہ باتیں آ جاتی ہیں تو آج ہم اللہ رب العالمین کے علوع کا اس بات پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے علوع ہے اور ولو اہل سنت الجماعت صلب صالحین صحابہ تعبین اور طب تعوئین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء ہیں اللہ رب العالمین کے لیے تین طرح کا علو ثابت کیا ہے اور یہ ساری چیزیں آیات اور احادیث کی روشنی میں ہیں آیات احادیث اور سلب صالین کے اقبال اور ان کے آثار کی روشنی میں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے تین طرح کا علو ہے تین طرح کی بلندی ہے علو یہ صفت کمال ہے صفت کمال ہے یہ انسان کے لیے بھی یہ بلندی اچھی چیز ہے جیسا آپ کہتے ہیں بھائی یہ معاشرے میں ان کا نام بہت بلند ہے یہ بڑی عزت والے شخص ہیں ان کا نام لوگ سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام آتا ہے لوگ ان کی بات نہیں کاٹتے ہیں تو جو بلندی ہے یہ یہ تو صفت کمال ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہر کمال ہے ہر کمال کی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے جو علو اور بلندی ہے وہ تین طرح کا علماء نے اور صلب صالحین نے آیات اور حادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے ایک ہے علوح قدر یعنی علوع قدر کا مطلب یہ ہے اس کو علوع شان بھی کہہ سکتے ہیں آپ, آپ اسے علوع عظمت, عظمت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اجلال کی بلندی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کی قدر اور اللہ رب العالمین کی شان اور اس کی عظمت اس طرح کی جو بلندی ہے وہ علوی قدر کے اندر آتی ہے اللہ رب العالمی نے قرآن کے لیے میں تو فرمایا ولی اللہ المثر العلیٰ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بلند صفات ہیں جو بھی صفات ہیں اعلیٰ اور بلند اللہ رب العالمین ان تمام اعلیٰ اور بلند صفات کا مستحق ہے وہول عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ عزیز ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے تو ہر طرح کی جو صفات بلندی والی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا مستحق ہے تو ایک ہے علوع قدر یعنی سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تمام مخلوقات پر تو اللہ رب العالمین کا ہے اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے ہم ہاں نماز کے شروعات اللہ اکبر سے کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں اللہ ہی نے ہم کو آدم سے وجود بخشا اللہ نے کائنات بنائی اللہ نے جنت اور جہنم بنائی دنیا کی تمام ضروریات تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم کو عطا کی ہیں تو جب اللہ رب العالمین کا اتنا احسان ہے تو اللہ رب العالمین کا مقام بھی اتنا بڑا ہے اللہ رب العالمین کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہے تو یہ جو رویۂ قدر ہے اللہ رب العالمین کے لیے یہ قدر اور منزلت کی سب سے اونچا د... مقام اگر کسی ذات کا ہے تو اللہ رب العامین کا ہے اللہ کتنے احسانات ہیں کہ انسان اللہ کے احسانات کو نہیں گن سکتا ہے جو بھی احسان ہمارے اوپر جو بھی نعمتیں ہیں سب اللہ رب العامن کی طرف سے ہیں تو جب اتنا اللہ رب العامین کا احسان ہے کہ اللہ رب بل... کہ اللہ تعالیٰ کے کی... اللہ رب اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے اتنے احسانات ہیں کہ انسان اللہ تعالی کے احسانات کو گن نہیں سکتا ہے تو اللہ تعالی کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے اس لیے سب سے بڑی ذات اور سب سے زیادہ جزات کی قدر و منزلت ہے وہ اللّہ رب العامین کی سب سے بڑا حق حصیقہ وہاں قدر اللہ کا قدر حقیقت یہ کہ لوگوں نے اللہ رب العامین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا اگر اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے تو اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شک نہیں کرتا اللہ کی کوئی نافنمائی نہیں کرتا اللہ تعالی کی کوئی معاشیت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کے اندر گزارتے تو ایک طرح کا علو الوح قدر کہ اللہ رب العامین ہی کا سب سے اونچا مقام ہے اور اللہ رب العامین کا سب سے بڑا حق ہے تمام مخلوقات کے اوپر اس کو علوی قدر کہا جاتا ہے اس کو علوی شان بھی کہتے ہیں اور اس کو علوی عظمت بھی کہتے ہیں کہ ہر طرح کی عظمت ہر طرح کی برمدی، ہر طرح کی شان اللہ رب العامین کے لیے دوسرا جو علو ہے وہ علوی قار ہے علوکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العامین کو تمام مخلوقات پر قدرت حاصل ہے تمام مخلوقات پر اللہ رب العامن کو غلبہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ عزیز ہے اللہ رب العامن کسی بھی چیز کو کرنا چاہتا ہے کن کہہ دیتا ہوں تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ رب العامین کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العامن کے کسی حکم کو نافذ ہونے سے کوئی ٹال نہیں سکتا کوئی اس کو روک نہیں سکتا اِنَّمَا ان نما امن اراد وسین الحل فکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ اللہ الب کی قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے تمام چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا عباده، اللہ رب سب پر غالب ہے تمام مخلوقات پر اللہ غلبہ ہے واللہ غالب على اللہ غالب العلّم رہی اللہ اپنے حکم پر غالب ہے اللہ الحلق اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اس کو علویہ قار کہا جاتا ہے قار یعنی اللہ رب العامین کی قدرت ہے ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا اللہ رب العامن کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے اللہ ابلامین ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اللہ ہرب العامن کو اس کا علم ہوتا ہے کوئی چوٹی مرتی ہے کوئی چوٹی پیدا ہوتی ہے کوئی انسان مرتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پتا گرتا ہے حتیٰ کی معمولی معمولی چیز بھی جو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے وہ تمام چیزیں اللہ غلامن کے علم اور اس کی مسیحت سے ہوتی ہیں اللہ غلامن کے حکم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر غلبہ اور ہر چیز پر قدرت حاصل ہے واللہ اللّہ والدر کتنے ساری آئےتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اللہ رب ہر چیز پر قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو یہ الوحی قہر کہلاتا ہے کہ اللہ رب الامین کا حکم چلتا ہے اللہ رب سب پر غالب ہے اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے القحار عبد القحرار بچوں کا نام رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی زبردست اللہ تعالی کا حکم چلنے والا اللہ تعالی سب پر غالب تو اللہ ابامین کے نام میں سے اللہ کے نام میں سے ایک نام العزیز ہے اللہ عزیز مان غالب غلبے والا قدرت والا تو یہ سب ماہنی آتے ہیں العزیز کے اندر اللہ کے نام ہے القدیر القادر تو یہ الوع قر کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں کہ اللہ حرب العالمین کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے تیسری جو بلندی ہے یا تیسرا جو علو ہے وہ الوح ذات ہے علوع ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب برہمین اپنی ذات کے لحاظ سے بھی بلند ہے تمام مخلوقات پر بلند ہے وہ اور وہ عرش پر مستوی ہے یہ تین طرح کا علو ہے اس میں شروع کے جو دو علو ہیں وہ تمام لوگ مانتے ہیں لیکن علوع ذات کہ اللہ رب البراہین عرش پر مستوی ہے اللہ عرش پر جلوہ فروز ہے یہ بہت سارے لوگ جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ اس بات کو اللہ کی اس بلندی کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے یا اللہ رب العالمین کی ذات اوپر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ بھی ہے یا اس طریقے سے اللہ العالمین نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں کہیں پر نہیں گویا کہ اللہ العالمین کے لیے عدم کا عقیدہ رکھتے ہو جو جاہمیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے انکار کرتے ہیں اور صوفیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ علامین ہر جگہ ہے اور اس سے مراد ان کی ذات ہوتی ہے اللہ رب العامن کی تو یہ سارے عقیدے باطل عقیدے ہیں یہ لوگ بھی اللہ رب علامین کے لیے دونوں علوم کو مانتے ہیں کہتے ہیں اللہ رب العامن ہی کا سب سے بڑا حق ہے اللہ سب پر غالب ہے اللہ سب پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے اور اللّہ رب ہی کا سب سے اونچا مرتبہ ہے یہ دو طرح کا جو علوع ہے اس کو مانتے ہیں لوگ بھی لیکن یہ جو علوح ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر بلند ہے اور وہ عرص پر جلوہ فروز ہے اس بات کو وہ لوگ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ آپ ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اللہ میرے دل میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کوئی کچھ جواب دے گا کوئی کچھ جواب دے گا لیکن اس کے بارے میں جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے جو تمام انبیاء کا عقیدہ قرآن و سنت کا وہ یہ کہ اللہ ابام کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے اور میں اس سے پہلے بات بتا چکا ہوں کہ امام ابن تیمیہ سے ان کے شاگرد القیم رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیل ہیں ابھی میں ایک سائڈ پڑھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے تین ہزار کی بات لکھی ہے کہ تین ہزار سے زیادہ دلیلیں اس بات کی کہ اللہ ابام کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے میں تو ایک میں پڑا ہوا تھا اور اسی بات کو بار بار بیان کرتا تھا انہوں نے کہا کہ تین ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں علماء نے بیان کی ہیں کہ اللہ عبامن کی ذات عرش پر جل افروز ہے آیات حدیث عقل اخیاس فطرت تمام چیزوں کو لے کر کے تین ہزار سے زیادہ دلیلیں بن جاتی ہیں کہ اللہ عبامن کی ذات عرش پر جل افروز ہے اتنی ساری دلیلیں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود نہ اس کفر کا عقیدہ ہے یہ قرآن کا انکار ہے حدیثوں کا انکار ہے سلم سالن کے اجما کا انکار ہے اس بات پر سب کا اجماع جب صوفیہ پیدا ہوئے تب انہوں نے عقیدہ گڑھا یا جہمیہ جب نکلے تب یہ عقیدہ دنیا کے اندر آیا پہلے عقیدہ نہیں تھا پہلے تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ البامن کے ذات عرش پر جلوہ فروز ہے قرآن نے سات جگہ پر لانے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ ہے اس طریقے سے عامن تو منفی سما یہ سب آیتیں گزر چکی ہیں کی وہ ذات جو آسمانوں میں ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے جو اوپر ذات ہے کیا تم اس ذات سے معمون ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا تمہیں فتنوں سے اور آزمائشوں سے دوچار کر دے کتنی ساری آیتیں اس سے متعلق ہیں اللہ رب العالمین نے نظور کا ذکر کیا نظور اوپر سے نیچے ہوتا ہے اللہ نے سعود کا ذکر کیا سعود کہتے ہیں اوپر سے نیچے جانے کو اللہ العامن قرآن کے اندر یعفا یشعد الکلیم الطیم اللہ ہی کی طرف پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں چڑھنا نیچے سے اوپر ہوتا ہے اترنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے فرشتے کا نزول قرآن کا اوپر سے اترنا یہ تمام جو آیتیں ہیں ان تمام چیزوں میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ رب الامن کے ذات عرض پر جلوہ فروز ہے تو اللہ رب العامن ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذات عرض پر جلوہ فروز ہے یہی انبیاء کا ہنستے آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک تمام نبیوں کا عقیدہ ہی تھا کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا توحید ایک تھی عقیدہ ایک تھا شریعت میں اختلاف تھا لیکن عقیدہ اور توحید میں کوئی اختلاف نہیں تھا اللہ کے سماط ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے ان کا دین ایک ہے ان کی مائیں مختلف ہیں جیسے کوئی ہوتا ہے کہ اس کے والد کی دو شادیاں ہوں تو ماں دو ہو جاتی ہے باپ ایک ہوتا ہے ایسے آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے توحید ایک ہے شریعتیں الگ الگ ہیں نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ روزے کا طریقہ حج کا طریقہ یا اس طریقے سے نکاح کا طریقہ طلاق کا طریقہ یہ طریقہ الگ الگ لیکن توحید اور عقیدہ تمام نبیوں کا ایک تھا اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو توحید کے اس بات کے لیے اور شرک کے خاتمے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تو اس میں کوئی نسب نہیں ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا توحید کے اندر تو تمام نبیوں کا دین یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر جلوہ فروز جب صوفیہ پیدا ہوئے تب انہوں نے عقیدہ گڑا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں عز باللہ نظاری جس پر اجماع تھا صحابہ کا تاوئین کا طب طاوئین کا, کا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک نیا عقیدہ گڑھا اور اس عقیدے کی اتنی نشر کی کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اسی بات کی قائل ہو گئی کہ اللہ ابامین ہر جگہ موجود جب کہ کفر اور شر کا عقیدہ میرے بھائی ہو آگے حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ پیش کریں گے تو بات اور زیادہ وہاں پر آئے گی بہرحال حدیث کی روشنی میں یا حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ البّامن کی ذات عرض پر جلوہ فروز ہے اس سے پہلے میں نے آیتیں پیش کی تھیں اور آج جو ہے یعنی جو ہم پڑھیں گے اس میں حدیثیں انہوں نے پیش کی چار حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں چار حدیثیں, کی ہیں. چاری حدیثیں نے بہت ساری حدیثیں ہیں بہت ہی زیادہ حدیثیں ہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے جسے بات ثابت ہوتی کہ اللہ البامن کی ذات اوپر ہے حتیٰ کی ہر انسان کی فطرت کہتی کافر کی فطرت بھی کہتی کہ اللہ تعالیٰ اوپر کافر بھی کہتا ہے کہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے جو مالک ہے وہ اوپر ہے کافر بھی کہتا ہے اوپر والا جانے مالک اوپر والا مالک جانے کافر ہمارے ہندو وغیرہ کہتے ہیں یہ اوپر والا مالک جانے اوپر کہتے ہیں اوپر والا مالک جانے جی ہاں تو یہ تو انسان کی فطرت <تصفح> ہے یہ کہ جو خالق ہے جو مالک ہے دنیا کا پیدا کرنے والا وہ ہر جگہ نہیں ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہے اللہ تعالی عرش پر جلوہ فروض ہے اور جو الرحمٰن الرش استوا ہے استوا کا ایک معنیٰ جلسہ بھی کیا گیا ہے اور جلسہ کے معنی بیٹھنا ہوتا ہے میں نے سرحد اس لیے کر دی تاکہ کوئی بات میں نہ کہے کہ ہم نے کوئی غلط ترجمہ کر دیا ہے کیونکہ جو سلب سالین استوا کا معنی جو ثابت ہے چار ہے اس میں استوا کا معنی ارتفا استوا کا معنی سعادہ اور استباء کا معنیٰ جلسہ یہ بھی بیان کیا علماء نے تو عرص پر اللہ رب ابلامین جلوہ افروز ہے عرش پر اور علا بلند ہونا اللہ ارتفع سدا اور جلسہ یہ استباء کا چار معنی سلفسار نے کیا ہے جی ہاں تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب الامین کی ذات ارش پر جلوہ افروز ہے اور یہ چار ہی حدیث نہیں ہیں سینکڑوں حدیثیں اس کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیتیں ہیں اس کے تعلق سے جی جو اس عقیدے کا اثبات کرتی ہیں اگر انسان ان آیتوں کے اندر غور کرے گا تو چیز انسان کو واضح طور پر مل جائے گی یہاں پہلی جو حدیث مصنف نے پیش کی ہے وہ حدیث ابودات کی ہے اور یہ حدیث کو امام المائے رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے بلکہ ضعیف الجدہ کہا ہے اس میں ایک راوی ہیں زیادہ بن محمد النصاری ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ علیہ اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منکر الحدیث اور منکر الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا حافظہ بہت کمزور ہو یا وہ جو سکار راوی ہیں ان راویوں کی وہ مخالفت کرے یعنی ان کی حدیث جو ہو اس حدیث کے خلاف بیان کرے تو ایسی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے جس میں ضعیف راوی سکا کی مخالفت کرے سکھا راوی نے کچھ بیان کیا اور جو ضعیف راوی ہے وہ آ کر کے اس کے خلاف بیان کرے اس کو منکر کہتے ہیں اور اگر سکھا راوی سکات کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو شاز کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو شاز کہتے ہیں تو یہاں پر منکر کا مطلب ہے کہ ضعیف راوی اگر سکھا کی مخالفت کرتا ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے اور یہ ضعیف حدیث کے قبیل سے ہوتی ہے اور یہ راوی جو ہے منقر الحدیث ہیں یعنی بہت زیادہ ان کے ضابطے میں یا حفظ کے اندر ضبط میں کمزوری تھی بہت زیادہ ان کے ہاں کمزوری تھی حدیثیں ان کو یاد نہیں ہو پاتی تھیں از نہیں رہتی تھیں تو اس لیے جو ہے من کو کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ضرور و کے بہت بڑے امام ہیں دونوں جی یہ حدیث جو ہے یہ مریض پر دم کرنے کے تعلق سے ہے اور حديث کے جو یہاں ذکر کیا الفاظ وہ یہ ہے کہ رب الله الذي في السماع تقدس اسمك امرك في السماء والعرض كما رحمتك في السماء فجعل رحمتك في العرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب طيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاها من شفائك على هذا الوجه تو یہ حديث ابو داود کی لیکن میں نے کہا کہ ہما الباء رحمۃ العلح نے اور بھی علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس کا جو معنی ہے اپنی جگہ پر مسلم ہے اس کے اندر جو معنی بیان کیا گیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے حدیث ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے کیونکہ دیگر حدیث اس کے معنی کی تائید کرتی ہیں اس لیے حدیث کی شرح ہم نہیں کریں گے کیونکہ ضعیف حدیثوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے البتہ یہاں جو مصنف نے جس مسئلے کے لیے پیش کیا وہ کیا ہے کہ رب بن اللہ الضیف اسما کہ ہمارا رب اللہ جو اوپر ہے پھر اوپر عربی زبان میں سما کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہو اور آپ کو سایہ دے اس کو سما کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جیسے مانی یہ مسجد ہے ہم تو اس کو چھت کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو سما کہا جاتا ہے سخ بھی کہتے ہیں سما بھی کہہ سکتے ہیں آپ آپ خیمے کے اندر ہیں خیمہ کا آپ کے اوپر سایہ ہے وہ بھی عربی زبان کے لحاظ سے سما ہے وہ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور آپ کو سایہ دے اس کو عربی زبان میں سما کہا جاتا ہے تو اللہ فرادن تو من فما تو مطلب یہ ہوا کہ اوپر کی چیز کو سما کہا جاتا ہے تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس سے جو اوپر ہے اس سے معمون ہو گے ہو اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے بہترین ترجمہ فما کا تو یہ ہوگا جو اوپر کیونکہ سما ارب زبان عربی زبان کے اندر اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی ہاں اگرچہ سما کو ہمارے ہاں اردو میں آسمان کہتے ہیں اگر اور آسمان چونکہ اوپر ہے اس لیے اس کو آسمان کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں سما ہر اس چیز کو جو آپ کے اوپر ہو اور آپ کو سایہ دے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو سما کہا جاتا ہے تو آمن تم منفی سما کیا تم اس سے معمون ہو گئے ہو محفوظ ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے یا اوپر ہے یہاں فی میں کا بھی معنی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا کہ آسمانوں میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا تو یہ سراسر کفر کا عقیدہ ہے یہ سراسر کفر کا عقید کیونکہ اللہ ابامین کی کو کوئی ذات گھیر نہیں سکتی ہے اللہ ابامن ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے وہ قدین علم اللہ ابام ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے اللہ ترق الفسار وبا رقصار اللہ ابرامین کو نگاہیں اللہ کے ادراک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے اللہین کی نعمتوں کو کوئی نہیں گر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں تو اللہ رب غلامین کی ذات کا کون احاطہ کر سکتا ہے کہ اللہ رب بلامین کے بارے میں ہر چیز کو جاننے والا نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ حرامین اگر یہ کہا جائے کہ آسمانوں میں ہے اور کوئی اس کا معنی یہ لے کہ آسمان اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تو یہ معنی کہ کفر کا عقیدہ اعضاء کہنا بالکل جائز نہیں لیکن یہاں پر فی اللہ کے معنی میں ہے اور اگر اعلیٰ کے معنی میں یہ کیا جائے تو کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کے معنی ہوتے اوپر اور عربی زبان میں فی ال کے معنی میں بھی آتا ہے اللہ رب السما کی وہ لدی جا القم الردل فمسو فی منا کے بحہ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا ہے فمسو فی منا کے بحا اس کی راہوں میں چلو اس میں چلو انسان زمین میں چلتا ہے زمین پر چلتا ہے ہاں زمین پر چلتا ہے نا اوپر چلتا ہے انسان زمین کے اندر ہے نہیں چلتا زمین کے اوپر انسان چلتا ہے لیکن اللہ رب العمی نے فی کا لطف استعمال کیا تو فی عربی زبان میں علاقے معنی میں بھی ہوتا ہے ایسے اللہ رب المیہ نے فرمایا فرون کے تعلق سے اس نے کیا کہا تھا جو جادوگر ایمان لے آئے تھے اللہ وسلم نکم فی جو نقل ہم تم سب کو سولی دے دیں گے خجور کے تنوں میں فی معنی ہوتے تنا تو کیا درخت کو یا تنوں کو کھود کر کے اس کے اندر اس کو سولی دی جاتی نہیں تنوں کے اوپر لٹکایا جاتا ان کو انسان درخت کے اوپر لٹکا دیتا شاخ کے اوپر ہے نہیں ہے تو یہاں فی کس معنی میں ہے الا کے معنی میں ہے تو اردو زبان کے اندر عربی زبان میں فی ال کے معنی میں بھی آتا ہے اسی لیے علما نے بیان کیا کہ یہاں پر جو فی سما ہے اس کا مطلب کیا ہے الس السماء معاملِ کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین جہاں فرمایا فس سما اس کے مانے الس السماء یعنی آسمانوں کے اوپر اور اگر اس کا ترجمہ یہ کرے کہ وہ ذات جو اوپر ہے تو پھر کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے ہے نا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ ذات جو اوپر ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اعتراض کب ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو آسمانوں میں ہے میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے لیکن یہ ذہن میں اشکار نہیں پیدا ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے تیمیہ رحمتہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ کا مطلب ہے کہ اگرچہ آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آسمان نے اللہ تعالیٰ کو گھیر رکھا ہے اور آسمانوں کے اندر اللہ ہر برامین موجود ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کی عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کا معنی ہوتا ہے تو یہ بھی سما بھی معنی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے اگرچہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان فی کا معنی اللہ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر ہے جیسا کہ میں نے کثیر رحمۃ اللہ بیان کیا ایسی ایک آئے تو اور بہت ساری آتے ہیں اللہ تعالیٰ پھنسی ہو تم زمین میں چلو حالانکہ انسان زمین کے اوپر چلتا ہے تو فی عربی زبان کے اندر اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اسی یہ محلہ شاید ہے جس کے لئے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ ربن اللہ, اللہ لذیف السما کہ ہمارا رب اللہ جو اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے عرش پر ذلو فروز ہے عرش یہ مخلوقات کی انتہا ہے عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے اور سب سے بڑی مخلوق عرشی ہے اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے عرش کے بعد سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے کرسی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے تو سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس کے بعد کرسی ہے اور کرسی اللہ ابراہمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ جیسا کہ سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے تو یہ عرش جو ہے یہ آخری مخلوق ہے عرش پر اللہ ابراہین جلوہ فروز ہے اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں عرش کے بعد اسے جنت وغیرہ بھی ارش کے اوپر نہیں ہے عرش کے نیچے ہے جنت جنت الفردوس تو تمام مخلوقات کی انتہا عرش پر ہے اور اللہ رب الامن عرش پر جلوہ فروز ہے تو اللہ رب الامن کے لیے ذات کی بھی بلندی ہے اور میں نے بتایا کہ اسی بلندی کا جو اہل بدعات ہیں صوفیہ ہیں اور معتزلہ ہیں یا جہمیہ ہیں یہ سب یا اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کی غلط تعویل کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس بلندی کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے لیے دو بلندی مانتے ہیں وہ لوگ علوع قہر اور علوئی قدر کہ اللہ بلامین کے لیے سب سے اونچا مقام ہے سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے اللہ بلامین کا حکم چلتا ہے اللہ سب پر قابر ہے یہ طرح کی بلندیوں کو مانتے ہیں لیکن اس بلندی کو جو ذات سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارس پر جلوہ فرود ہے وہ لوگ اس بلندی کا انکار کرتے ہیں اور جہاں بھی بلندی کا ذکر ہے اللہ تعالی کی ذات سے متعلق اس سے مراد وہی دو بلندی لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ان تمام آیتوں اور حدیثوں کی وہ غلط تعویل کرتے ہیں اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں جو کہ اجماع اور صحابہ اور تابعین کے اجما کے خلاف ہے تو یہاں پر جو محل شاہد ہے جس کے لیے مصنف نے حدیث پیش کی ہوئی ہے اور اللہ اللہ اللہ الرجی کہ ہمارا عرب جو اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے جو اوپر ہے میں نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے کیونکہ عقیدہ تو مشمحلہ عقیدہ ہے تمام نبیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے عرص پر جلوہ فروز ہے تو اگرچہ حدیث الفاظ کے لحاظ سے سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن معنی کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے اور اس میں جو معنی بیان کیا گیا دیگر حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں جو دوسری حدیث مصنف نے یہاں پیش کی ہے یہ ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ تعا وانا امین کہ تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے مجھے امین نہیں سمجھتے جب میں اس کا امین ہوں جو اوپر ہے آسمانوں پر ہے میں اس کا امین ہوں نگبان ہوں یہ حدیث آپ نے اس وقت فرمائی جب عبداللہ بنطالخویسرا نامی ایک شخص نے ہمارنوی پر اعتراض کیا تھا اور اس نے ہمارنوی پر دو مرتبہ اعتراض کیا تھا ایک مرتبہ جب غزہ حنین جب فتح ہوا حنین اور غزہ حنین میں بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا سب سے زیادہ مال غنیمت حنین میں ملا تھا اور آپ حنین میں مال غنیمت کو صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے مجاہدین میں صحابہ میں تو جو جو نئے نئے مسلمان تھے آپ ان کو زیادہ دیا تھا ان کے دل کی تعریف کے لیے ان کی مضبوطی کے لیے کہ اسلام پر اور مضبوط ہو جائیں یہ آپ کی حکمت تھی تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ عدل سے کام لیجیے آپ عدل نہیں کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر بڑی حکمت تھی آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو کی دلجوئی کے لیے یا کسی چیز پر اس کو ثابت قدمی کے لیے انسان اس پر ذات تو جو دیتا ہے تو یہ حکمت کے تحت ہوتا ہے تو اس میں نہ انصافی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے جی ہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ بھائی مان لیجیے آپ لوگ درس کے اندر آتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جیسے کوئی سوال کوئی کرے تو کوئی ایسا آدمی جو نیا ہو اس کو انعام ہم دے دیں کئی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہم ان کو اس لیے منتخب کر دیں کہ بھی پہلی بار آئیں دل جوئی ان کی ہو جائے گی آئیں گے ہمارے جو آدمی پہلے سے آتا ہمارا ہے ہمارا مطامن ہے کارکن ہے وہ کہے کہ بھائی میں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا آپ نے مجھے جواب دینے کے لیے نہیں کہا دوسرے کو آپ نے کہہ دیا تو آپ نے نہ انصافی کی نہ انصافی نہیں ہوتی ہے یہ حکمت کے تحت کیا جاتا ہے کیونکہ آپ تو ہمارے اپنے ہیں آپ تو آئیں گے آپ کہاں جائیں گے ہمیں چھوڑ کر کے لیکن جو نئے لوگ ہیں جو نہیں آتے ہیں بار بار کبھی آگے گئے تو ان کی دلجوئی کے لیے اگر یہ کیا جاتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے تو یہ کوئی عدل کے خلاف نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بھی ایسا کیا تھا کہ جو نا مسلمان تھے کو زیادہ دیا تھا تو اس شخص نے اعتراض کیا تو آپ نے کیا اللہ تعالیٰ امنون نہیں وہاں سما تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے امانت دار نہیں سمجھتے جبکہ میں اللہ اب العالمین کا امین ہوں کہ اللہ ابو العالمین نے اپنے پیغام کے لیے اپنے دین کو دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے اور اس کی نشر و شاعت کے لیے پوری دنیا میں سے جس کو منتخب کیا مجھے منتخب کیا اللہ نے مجھے جی امین جانا تبھی تو منتخب کیا نا تبھی تو اللہ رب العمیر نے اس کو چنا اپنی رسالت اور نبوت کے لیے تو اللہ نے مجھے چنا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک امین ہوں اور جو پوری دنیا خالق اور مالک اور تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ہو تم نہیں سمجھتے مجھے امین تو آپ نے اس موقع پر حدیث فرمائی ایسے ایک مرتبہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے چند سکے بھیجے تھے سونے کے دلیاں تھیں سکے تھے سونے کے تو آپ نے جب اس کو تقسیم کیا تو اس پر بھی اس شخص نے اعتراض کیا تھا اس شخص نے تو ہمارے بھی نے اس موقع پر یہ بات فرمائی اور ایک مرتبہ خالد بن الید نے کہا کیا مجھے حکم دے میں اس کی گردن مار دوں اور ایک مرتبہ خط رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ نے منع فرما دیا اور کہا کہ نہیں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھتا تھا یہ اور یہ نماز بھی پڑھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا تو اس کی منع پر آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور, اور تم ان کی نمازوں کے سامنے پھر نمازوں کو حقیق سمجھو گے اور ان کے باتوں کے روزوں کے سامنے پہ روزوں کو حقیق سمجھو گے لیکن وہ دن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم انہیں عاد و سمود کے طریقے سے ان کو قتل کریں گے تو اس طریقے سے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ تھا فرمائے اس میں بھی اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ البامنی کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے اوپر ہے اور یہ اخوارج کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا یہ جو شفات بیان کی گئی ہیں قرآن کے پڑھیں گے لیکن قرآن کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن کا معنی و مطلب نہیں سمجھیں گے قرآن تو یاد کر لیں گے قرآن کا بظاہر اہتمام بھی زیادہ کریں گے لیکن قرآن کا صحیح معنی کیا ہے اس کی صحیح تفسیر کیا ہے وہ لوگ نہیں جانیں گے اس لیے قرآن کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا قرآن کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے قرآن کے معانی کو نہیں سمجھے گی اس لیے نہیں سمجھیں گے تو کیونکہ نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتے لوگ نبی کی حدیثوں کو انکار کرتے اس لیے وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے اور ظاہر بات جو بھی قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ قرآن کا معنی اور صحیح مطلب کیا نہیں سمجھ پائے گا اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں حدیث کے بغیر قرآن کی کوئی تفصیل نہیں کر سکتا جی ہاں تو آپ نے کہا کہ وہ تو پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن مہانی اور مطلب کو نہیں سمجھیں گے قرآن کا اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس طریقے سے روزے تو رکھیں گے اور عبادتوں میں بہت آگے ہوں گے وہ عبادت بہت ہوگی ان کے پاس لیکن عبادتوں کے اندر جو اصل چیز ہو چیز ان کیا نہیں پائی جائے گی اور اس عبادت کی وجہ سے وہ لوگ کیا کریں گے لوگوں کو کی تکفیر کریں گے لوگوں کو کافر کہیں گے جو اہل اوسان ہیں جو بت پرست ہیں ان کو قتل کریں گے چھوڑیں گے ان کو اور جو علیہ السلام ان کا قتل کریں گے یہ بھی ایک سفید ماں نے بھی نہیں فرمائی اور یہ بھی کہا کہ لوگ نو عمر کے لوگ ہوں گے کچی عمر کے لوگ ہوں گے نوجوان ہوں گے نوجوان عام طور پر جذباتی ہوتا ہے اور نوجوان عام طور پر جو ہے اس کے پاس سوچ بوجھ اور حکمت کی کمی ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ اس میں ایسی لوگ پائے جاتے ہیں جماعت کے اندر خوارج وغیرہ میں جو اسی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں اور جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں ان کو خوارج کہا جاتا ہے اور سب سے پہلا فرقہ اسلام کے ادھر یہ پیدا ہوا خوارج کا اس کے بعد روافظ ہیں شیعہ سب سے پہلے لوگ پیدا ہوئی خوارج اور انہوں نے آ کر کے حسط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی حضط عثمان کی تکفیر کی ان لوگوں نے اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان سے جنگ لڑی اور یہ بعد میں جب ان کی ایک پوری جماعت ہو گئی تھی تو حرورہ ایک جگہ تھی یہ عراق کے پاس کوفہ کے پاس وہاں جا کر کے لوگ منتقل ہو گئے تھے اسی لیے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے حروری ایک جگہ تھی سارے لوگ وہیں چلے گئے تھے اور وہیں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے راتوں کو خوب جاگتے تھے قرآن پڑھتے تھے لیکن صحیح تفسیر نہیں پڑھتے تھے لوگ جی ہاں اور اتنی بات کرتے تھے کہ ان کے پیشانیوں پر نشانات ان کے گھٹنے پھول پھول کر کے سوج کر کے بڑے ہو گئے تھے ان کے پنجوں میں جو ہے سوجنے کا کے نشانات جیسے ایک کیا نام ہے اونٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا گھٹنا کتنا جو ہے موٹا ہوتا ہے اس طریقے سے ان کے گھٹنے زمین پر سجدے کرنے کی وجہ سے اور ہاتھ کو زمین پر چونکہ اس زمانے میں تو یہ سب چٹائی اور یہ سب کارپیٹ نہیں ہوتے تھے کچی زمین ہوتی تھی ان کے ہاتھ دیکھتے تو پورے ہاتھوں میں نشانات اور چھالے پڑے رہتے تھے اور ان کے پاؤں جو ہوتے تھے گھٹنوں کے گھٹنے ان کے اونٹ کے طریقے سے ہو گئے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہم جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو دیکھیں ان کے چہرے ایک دم پیلے پڑے ہوئے ہیں آنکھیں پیلی پڑی ہوئی ہیں ہاتھوں کو جاگ رہے ہیں اور خوب سجدے کر رہے ہیں خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی تکفیر صحابہ کا قتل کیا انہوں نے صحابہ کو قتل کیا انہوں نے اور اس طریقے جو بھی وہاں سے گزرتا تھا جو بھی مسلمان اس کو قتل کرتے تھے اور کوئی کافر گزرتا وہاں سے کوئی کافر اور غیر مسلم گزرتا تو باقاعدہ اس کو اپنے علاقے سے چھوڑنے جاتے تھے کہ تاکہ تمہیں راستے میں کوئی قتل نہ کر دے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن جب کوئی مسلمان گزرتا تھا کوئی صاحب گزرتا تھا تو اس کو باقاعدہ قتل کر دیا کرتے تھے جی خباب بنارت کے بیٹے ہیں خباب بن بنارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں وہی خباب بن بنارت ہیں جو ہفتے عمر رضی اللہ عنہ کے جو بہنوئی تھے سعید ان کو قرآن سکھا رہے تھے تو ان کے صاحب دادے عبداللہ ان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ گزر رہے تھے اسی علاقے سے عبداللہ بن حبا بن عورت رضی اللہ عنہ تو ان کی جو تھی وہ حمل سے تھی انہوں نے کیا کیا پہلے جو ہے بچ... عورت کو قتل کیا انہوں نے پیٹ چیرا پہلے بچے کو نکالا بچے کو نکال کر کے باقاعدہ نیزے پر اچھالا اور اس کو قتل کیا اس کے بعد پھر جو ہے ان کے سامنے ان کی بیوی کو قتل کیا اس کے بعد کو قتل کیا رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں صحابی نہیں عبداللہ بن بن جی ہاں ان کو قتل کیا لیکن جب کوئی کافر گزرتا تھا تو باقاعدہ وہ لوگ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچانے کے لیے چھوڑنے جاتے تھے ان کی حفاظت کرتے ہوئے تلواریں لے کر کے جاتے تھے کہ تاکہ کوئی ان کو قتل نہ کرے تو اللہ کے سرمایہ کہ اختلون اہل اسلام وہ اہل احسان اہل جو بت پرست ہیں کافی ان کو تو چھوڑ دیں گے لوگ لیکن جو مسلمان ان کا قتل عام کریں گے اس لیے آج دیکھیے جو خوارج کا عقیدہ رکھتے ہیں آج ان کو دیکھیے مسلمانوں کو کس سلیحق قتل کرتے ہیں مسجد میں بم کریں گے مدرسوں میں کریں گے بازاروں میں کریں گے اور جو ہے جو عوام لوگ ہیں ان نہتے اور بیچارے معصوم لوگ وہاں جا کر کے بم کرتے ہیں اور جا کر ان کا قتل عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں سب جہاد نہیں ہے یہ سب دہشت گردی ہے اور یہ سب خوارج لوگ ہیں جو کی حرکتیں کرتے ہیں جی ہاں تو یہ خوارج کی پہچان ہمارے میں نے بتائی ہے کے اندر جو اصل جو محال شاید اسی کو بیان کیا لیکن یہ حدیث بڑی ہے اور جس میں ہمارے نبی نے ان کے خوارج کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ جو ہے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے روزوں کو حقیر جانو گے اس لیے اسلام کے اندر زیادہ عبادت مطلوب نہیں ہے وہ عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے انسان کے لیے مطلوب ہے خوارج بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے ہمارے ہماربی نے کہا صحابہ سے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے اتنی زیادہ اللہ کی بات کرنے والے ہوں گے لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یعنی اسلام تو جانا انہوں نے اسلام قبول بھی کیا لیکن جسے تیر نکل جاتا ہے اسے وہ بھی نکل جائے گا ان کے دل سے کیونکہ اسلام کو سمجھا نہیں انہوں نے کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا ایمان ہے کیا حقیقت میں وہ سمجھا انہوں نے تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے ان کی صفات بیان کی ہے تو یہ سب سے پہلا فرقہ خوارج جو اسلام کے اندر پیدا ہوا جن کے قدر کرنے کا باقاعدہ ہمارے بھی نے فرمایا اور کہا کہ نکلتے رہیں گے جب تک کہ دجال نہ آ جائے اور جب دجال آئے گا تو یہ لوگ دجال ہی کا ساتھ دیں گے اللہ کے کہتی سے باقاعدہ کہ لوگ دجال کا ساتھ دیں گے اور ان کا جو آخری شخص ہوگا وہ خانہ کعبہ کو گرائے گا وہ خارجی ہوگا وہ بھی خانے کابہ کے ایک ایک دیوار کو ایک ایک پتھر کو نکال کر کے خانہ کعبہ کو توڑ دے گا اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی اس کے بعد قیامت قائم ہوگی دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں بچے گا تو یہ خوارج ایسا نہیں ختم ہوگئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہروان کی جنگ میں ان سے خطال کیا تھا تو اس میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے تھے جو بھاگ گئے تو ان سے ان کی نسل چلی اور ایمانبی کی پیشینگ کوئی تھی قیامت کے وہ باقی رہیں گے اور باقاعدہ آزمائش ہوگی اور ان کے عقیدے کے برانے والے بھی لوگ ہوں گے تو ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے نام کچھ بھی رکھ دیا جائے نام بدل دینے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی ہے خوارج جو عقیدہ ہوگا وہی خوارج کہلائے جائیں گے چاہے ان کا اپنا نام کوئی کچھ رکھ لے انسان تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے جو ان کا عقیدہ تھا بڑے گناہوں کی مرتکب کو وہ ہمیشہ جو ہے جہنم ہی سمجھتے تھے یا حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا مسلمانوں کی تکفیر کرنا صحابہ کو کافر قرار دینا حکمرانوں کو کافر قرار دینا مسلمانوں کا قتل عام کرنا یہ سب کی پہچان ہے کی سفات ہے تو یہ عقیدہ جن کے اندر بھی پایا جائے گا وہ خوارج میں سے ہوگا چاہے بنا کچھ بھی رکھے تو اس طریقے سے جو یہ حدیث ہے یہ بڑی حدیث ہے لیکن مصنف صرف وہ بیان کیا ہے جو اصل ان کے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ امین المنفی جو ذات اوپر ہے آسمانوں پر وہ ذات ہمیں امین سمجھتی ہے تم لوگ مجھے امین کیوں نہیں سمجھتے تو یہاں سے بھی اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں اوپر ہے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہر جگہ موجود نہیں ہے یہ دو حدیثیں ہو گئی اس میں لیجیے اور مشاء اللہ باقی جو حدیثیں انگریز عرصے سے ہم لوگ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صرف صارم کے عقیدے پر قائم رکھے اور اللہ ابرامن ہمیں جو اہل بدعات ہیں ان تمام لوگوں کے عقیدے اور منحص سے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کے فاط ہومائے عام رب العالمین و صلابن محمد والا علیہ و صارج بین آج ایک سوال کریں گے انشاءاللہ جو جواب دے گا اس کو ایک کتاب دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر درس میں یہ کتاب لے کر کے آئیں اور جواب دینے والے کو انشاءاللہ کتاب دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اے... میں نے درس کے شروع بیان کیا اور درمیان میں بیان کیا کہ علو جو اہل سنت الجماعت ہیں سلب سارین کے عقید المرحد پر چلنے والے لوگ انہوں نے علو کو تین قسمیں اس کی بیان کیا تین طرح کا اولو اللہ البرامین کے لیے بیان کیا ہے وہ کون تینوں ہیں ان میں سے کون جو ہے جو اہل بدات ہیں کس کو مانتے ہیں کس کا انکار کرتے ہیں تمام چیزیں بتانا آپ کو کون سا بتائیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے اس کے بعد جو ہے جی چلیے جب کسی نے جی اور قدر قدر تو ہاں علوع قہر علو قدر علو قہر علوع ذات ذات اللہ کی ذات عرش پر جلوہ ہے علویہ قار کا مطلب کہ اللہ برامین سب پر غالب ہے اللّہ رب سب پر قادر ہے ہے نا یہ ہے اور تیسرا جو ہے اولوی قدر علو قدر کم مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچی ذات اللہ البرامین کی ہے قدر مطلب میں اپ،, اپ،, آپ کی قدر کرتا ہوں یعنی سب سے زیادہ جس کا مقام ہے جس کا مرتبہ ہے وہ اللہ رب ابراہین کا ہے کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ رب البراہین کا ہے سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے سب سے بڑی تو اللہ رب ابراہین کی ذات سب سے بڑی ہے تو اس کا اس کی قدر بھی جس کا زیادہ احسان ہوتا ہے اسی کی زیادہ احسان قدر کرتا ہے نا اسی کے زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات سب سے بڑی ہے تو علوع قدر الوع قہر علوع ذات یہ تین طریقہ ہے علوع ذات کے لوگ انکار کرتے جو اہل بداد ہے کہتے ہیں کہ نہیں اللّہ تعالیٰ کے لیے دو الوح لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کی بلندی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اللہ ہمارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ یا یہ اللہ کے لیے علوم مانتے ہی نہیں اس رح کا اس کی بات کرتے ہیں جزاک اللہ خیر آئیے لیجیے کتاب جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم السلام علیکم و ورحمۃ اللہ و وبرکاتہ Yes. <laughs>